اللہ و رحمۃ اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ باغ میں طویل صفح اللہ اور تمام میں شاہ اور باقی تمام سامعین کو سمجھنے واپسی سلامات کرتے ہیں ہمارا سلسلہ درس کتاب دعوت شریف میں سے در دعائیں تشدد تشہد کی دعا پڑھ رہے ہیں اور آج سے اس کا آخری سلام ہے اور یہ درس نمبر ترہتر ہے سیونٹی تھری اور تشہد کا یہ پانچواں درس ہے تو اختتام نماز پہ ہمیں دو تقبل شفات اور اللّہ محف اللہ والی دعا پڑھ کے ختم ہو گیا رب الرحمن و رحما کا مبیان سویرہ اس کے بعد اب آپ نے آخری رکن نماز کا آخری رکن جو کہ سلام پھیرنا ہے دائیں بائیں طرف اور نماز سے نکل آنا ہے تو یہ جو ہے سلام آخری رکن جو سلام پھیرنا ہے نماز سے باہر نکلنا ہے اور سلام پھیرنا بھی ایک رکن قرار دیا ہے نماز کی تو آخری سلام پھیرنے کے لیے اس کے آداب جو ہے حضرت شاشد محمد الرواش عرماتے ہیں تو اولاً تو جو ہے تشود کی حالت میں جب آپ جب بھی بیٹھیں گے نخوا خواہ سلام پھیرنے کے لیے یا جو ہیں اور دو شرضوں کے بیچ میں تو آپ کے نظر جو ہے دونوں گھٹنوں کے بیچ میں ہونا چاہیے ایک تو یہ حکم ہے دوسرا جو ہے سلام کے بارے میں حضرت حجر فرماتے ہیں نماز میں جب نماز ختم ہو گیا تو نماز کے آخر میں ایک دفعہ سلام پھیرنا واجب و نماز کے ارکام میں سے اور سلام کے اس لیے پھیرتے ہی فرماتے ہیں نماز سے نکلنے کے لیے جب تک آپ سلام, سلام کے کلمات کو آپ نہیں پڑھیں گے کم از کم ایک طرف کے سلام کی خدمات کرنی پڑیں گے آپ نماز سے خارج نہیں ہوگا سلام پڑھے بغیر اگر کوئی نماز سے اٹھ جائے تو اس کی نماز سے باطل ہے لہٰذا نماز میں سلام پڑھنا ایک طرف کو نماز پہ سلام پھیرنا واجب ہے اور دونوں طرف نماز پھیرنا سے نے فرمایا خاص طور پر جماعت میں زیادہ تاکہ پہلو رکھتا ہے فرمایا اور سلام کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا سلام کے دو الفاظ ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السّلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ صحیح ان میں سے یہ پہلا جملہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہوئے دائیں طرف جو ہے آپ نے اپنے چہرے کو آرام سے پھیراتے ہوئے کندھے بس آپ کو کندھا جب نظر آ جائے تو آپ نے رک جانا ہے اس کے بعد جو ہے بائیں طرف جو ہے آپ نے اپنے چہروں کو پھیرانا ہے اور بائیں طرف چہرہ پھیراتے ہوئے یہ دعا پڑھنا ہے السلام علین وباد اللہ اور آپ اپنے گردن کو آرام سے پھرا کے لائیں گے بائیں طرف اور آپ کا بائیں طرف کا کاندھا نظر آ جائے تو آپ نے رک جانا ہے اور پھر پیچھے کی طرف دیکھنے کے اور جو بہت دور تک دیکھنے کی ضرورت ہے نہیں نگاہ کو نیچے رکھ آرام سے آپ دائیں طرف پہلے چہرے کو پھرائیں اور دائیں کاندھا آپ کو نظر آئیں تو آپ وہاں رو جائیں پھر آرام سے جو ہے السلام علیہ وباد اللہ سعلی پڑھتے ہوئے بائیں طرف اپنے چہرے کو پھرائیں اور آپ کا جب بائیں کدھا آپ کو نظر آ جائیں تو رو جائیں اور اب آپ نماز سے نکل آئیں اب آپ کا نماز ختم ہو گیا ایک اور مسئلہ شرص نے رحمٰن الفرم فرمایا ہے کہ سلام کے جو الفاظ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیہ ولیہ وَ اللہ صن یہ دو الگ الگ, الگ خلمات تھے سلام پھیرنے کے اگر کسی نے صرف اس ایک کلمے کو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ دائیں طرف چہرے کو پھیرتے ہوئے بھی یہی پڑھیں اور بائیں طرف چہرے کو پھیرتے ہوئے بھی یہی ایک ہی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھیں تو بھی صحیح ہے یا کسی نے دونوں طرف اسلام علیہ باض اللہ صن پڑھتے ہوئے بائیں طرف دیکھیں دائیں طرف پہلے پھر اسلام علیہ والے باد اللہ صلی پڑھ کر بائیں طرف دیکھیں تو بھی صحیح ہے نے فرما یعنی اسی سلام کے ایک جملے کو دونوں طرف استعمال کریں دونوں طرف پڑھیں ایک ہی جملے کو تو بھی اس کے سلام جو ہے اس رکن پر اس نے عمل کیا ہے اس واجب پر عمل کیا ہے باقی یہ لفظ سلام جو ہے دعوت میں آپ دیکھیں فقے میں بھی السلام علیکم علیہ الام شرم الکھا ہو لیکن اللہ پڑھنے میں نہیں اتا ہے کو سین سے ملا کر پڑھتے ہیں اس پڑھتے ہیں ال نہیں پڑھتے ہاں ہیں تو السلام علیکم الف الام کے ساتھ پڑھیں ہاں جی الفلام لکھ کر ہم کو سین سے ملا کر پڑھیں اور اس طرح السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیہ واد اللّہ سعلی پڑھنا بھی صحیح ہے اور ال کو ہٹا کر ڈائریکٹ جو ہے سلام علیکم اللہ علیہ المرحمۃ وبرکاتہ سلام والا عباد اللہ صحیح یعنی کے علََََََََََََََََََََ نََََََََََََ وباد اللِّ صعلين پڑھنا بھى صحيح ہے يعنى عل بغیر ال کو ہٹا كر ڈائريكٹ سے شروع کریں. تو اس ميں پھر آس نہيں پڑھيں گے ہم گے سین سے پڑیں گے سے پڑھيں گے سلامن عليكم مرحمت اللّہ بركاتہ پڑھتے ہوئے طرف پھیريں سلامن علن ود اللّہ اليِن پڑھتے ہوئے بائيں طرف پھریں۔ تو وہ بھی صحیح ہے دونوں طرف السلام علیکم پرنہ نبی سلام علیکم پرنہ نبی صحیح اور اسی طرح ہم لوگ عام سلام بھی جو کرتے ہیں دوسرے کو ہاں جی جو کہ پیمرِ السلّم کی, کی سنت اور حکم ہے ممنجہ ہمیشہ سلام کریں ہاں جی جب بھی ملاقات ہوتی ہے سلام کریں اور سلام میں پہل کرنے والے کو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ستر ثواب ہیں جو پہلے سلام کریں گے بعد میں جواب دینے والے کو ایک ثواب ہے ایک حسنہ ہے اور سلام کرنا ہے سنت ہے مستحبہ عمل ہے اور جواب دینا واجب ہے ہر کوئی کسی کے سلام کو سن کر جان بوجھ کے جواب نہ دیں اس پر ایک واجب کو ترک کرنے کا گناہ تھا ہاں جی سلام کی اہمیت جو پیارے نبی نے فرمائے افسال سلام ہاں تم لوگ جتنا ہوگے کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو سلام کی بہت بڑی حضرت ہے حتٰ پیارے نبی فرماتے السلام بر القیب سلام جو ہے سب سے بڑی فضلاتی ہے سلام انسان کو تکبر سے نجات دلاتا ہے یعنی تکبر سے سلام انسان کو نجات دلاتا ہے اور جو بندہ کثرت سے سلام کرتے ہیں لوگوں کو چھوٹے بڑے سب, سب کو تو اس کے اندر سے تکبر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے تکبر کی بیماری ہے جس نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے لانتی قرار دیا تکبر سب سے بہت ہی مضمون اور ناپسندیدہ فعل ہے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے اور اس کا اعلاش پیارے نبی فرمایا سلام ہے چونکہ سلام کرنے کا مقصد آپ جب کسی کو سلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس بندے کے لیے کسی حیثیت کا قائل ہے کسی بھی زاوی صاحب اس کے لیے یا عمر کے لحاظ سے کسی فضلات کا قائل ہے علم کے لحاظ سے تاوا کے لحاظ سے اخلاق کے لحاظ سے کسی بھی زاویے صاحب اس کے لیے ایک حیثیت کا حیثیت قائل ہے کہ آپ خود کو اس سے ہر لحاظ سے بڑا نہیں سمجھتے ہیں. آپ کے دل میں اس کے لیے احترام ہے تو اللہ چاہنا چاہتے ہیں ممن تھے کہ دل میں احترام ہو ایک دوسرے پیاس سے پیار سے پیش آ جائے محبت سے پیش آ جائے اور ایک دوسرے کے حق میں یا خیر کریں اور سلام جو ہے السلام اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے اسما الحسنہ میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام سلام رکھا یعنی ہر ایک کو سلامتی عطا کرنے والی ذات کیونکہ حقیقی معنی میں سلامتی اور عافیت صرف اور صرف اللہ کے ذات دے سکتے ہیں کسی بیمار کو شفا و سلامتی اللہ ہی دے سکتے ہیں باقی سب ظاہری اسباب و وسیلہ ہیں حقیقی شفا دینے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی لہٰذا اللہ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام اپنے لیہ السلام رکھا تو ہمارے اولاد کی جو اسما الحسنہ ہے اس میں بھی اسلام یا اسلام, یا اسلام بھی تو یہ اللہ کے مسلمہ اسمال الحسنہ میں سے اور معصوم سے ایک الم طالب الباثر وطنی مولا امام حسین شہید کرولا سے رواطے عادت فرماتے الباخ من باخل السلام لوگوں میں سے سب سے زیادہ شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں کنجوسی کرے جو مومن بھائیوں کو بہنوں کو سلام کرنے میں کنجوسی کرے ہاں کیوں کہ سلام کرنے والے کو ستر گنا ثواب ہے جواب دینے والے کو تو ایک ثواب ہے اور وہی ایک ثواب حاصل کرنے جواب دینا واجب ہے سلام کرنا سنت ہے تو یہاں پر سنت کو ثواب زیادہ ہے واجب کو کم ہنی اور نی اور تاکہ جواب سلام کرنے والے نے اس سنت کی ابتدا کی اس ثواب کا وہ باعث بنا اور اس نے تکبر اپنے اندر سے تکبر ختم کے رکھے دوسرے کے لیے عزت و احترام کا قائل ہو گیا اس وجہ اللہ نے سلام کرنے والے کو بہت زیادہ ثواب رکھا ہے لہذا ہم نے اپنے عام عادی زندگی میں بھی جو ہے زندگی میں بہتر ہر ایک کو ہاں ہر مسلمان بھائی بہنوں کو بھائیوں کو سلام کریں اور بزرگوں کو سلام کریں ہر اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں آتا ہے آپ جو ہے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے آپ پر سلام کرنے میں پوری زندگی میں فرماتے ہیں اعصاب کبھی بھی آپ پر مقدم نہیں ہو سکا اعصاب چھپ رہتے تھے آپ کو سلام کرنے میں پہل کریں پھر بھی جو ہے آپ پر وہ پہل نہیں کر پاتے تھے رسول اللہ پہلے سے ہم کو سلام کرتے تھے دور سے تو اس لیے اس سے السلام کی اہمیت کی واضح ثبوت ہے کہ پیارے نبی پر حساب سلام میں کبھی چپ کے رہ کے ہوئے آپ کا پر پہل نہیں کر سکا لہٰذا السلام کی اتنی بڑی فضلت ہاں جی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں سب کو سلام کرتا ہوں جوان لڑکیوں کو میں سلام نہیں کرتا ہوں لیکن اللہ کے پیارے نبی سب کو سلام کرتے تھے آپ ہیں میں خوف کی وجہ سے جو ہے اپنے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتے کہیں دل میں کوئی بات آ جائے لیکن اللہ کے پیارے نبی سب کو سلام کر فرماتے تھے یہاں تک بھی حدیث مبارک موجود تھے لیکن اپنے ہم سے نے مردوں کو مردوں کے لیے عمر رسیدہ خواتین کو بزرگوں کو سلام کرنا بھی یہاں اس کے لیے نفس کی کوئی مسائل نہیں ہے شیطن وران غلانے والے کوئی پریشانی نہیں ہے تو سلام کر سکتے خاص طور پر گھروں میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنے کا قرآن باغ میں سرحیح حکم ہے اور اپنے گھر والوں کے بھی حتیٰ اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی سلام کرنے کا حکم ہے جی فرماتے ہیں عطا جو ہے گھر میں آپ داخل جائیں گے سلام کرتے ہوئے جواب دیں آپ نے سلام کر دیا جواب نہیں دیا تو آپ کو جواب آپ کو اپنے ثواب مل گیا اور عطا جو ہے اللہ کی طرف سے آپ کو سلام کا جواب حصوں کے ذریعے سے بھی مل جاتی ہے اور آپ کو جواب کے فضلت سلام کی فضلت آپ کو ہر صرحت میں مل جاتی لہذا ذہن نگرامی جو ہے اس مبارک سلام سے ہاں نے سے نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے سلام کرنا عادت ڈالیں اپنا باقی اس دعا کا ترجمہ تو, تو آسانی ترجمہ محسن کر لیتا ہوں تو سلام کی جو دعا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دائیں طرف سلام پھرتے ہوئے جو پڑھنے السلام علیکم, علیکم تم سب پر سلامتی ہو السلام کے معنی سلامتی آفیت دعا یہ جملہ ہے السلام علیکم تم سب پر سلامتی ہو ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو و برکاتو اللہ تعیٰ کی برکتیں اللہ کی سلامتی اللہ کے رحمت و اللہ کی برکتیں تم سب پر نازل ہو اب اس تم سب سے کون لوگ مراتے نماز میں فرماتے ہیں جب نماز میں چونکہ علیکم کم تم لوگ ہیں یہ ان لوگوں سے خطاب ہے جو سامنے موجود ہیں اس کے لیے عرب تم کے معنی ہم لوگ تم بولتے ہیں عرب کم بولتے ہیں تو اس سے آپ کس کو سلام کر رہے ہیں علماء فرماتے ہیں جب انسان عقلہ ہے تو اس کے دائیں بائیں فرشتے ہیں ہاں جی وہ بھی ارادہ کریں اس سلام میں دائیں بائیں کے جو فرشتے ہیں ان کو آپ سلام کریں آپ جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں آپ کی نماز کے ثوابات کچھ نہ ہوتے ہیں دو فرشتہ کرام الکاتے ہوئے تو آل رہیں اور آپ کو موت سے بچانے والے فرشتے بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں ان کو دل میں ارادہ کر کے سلام کریں اگر جماعت میں ہیں تو جماعت میں جو مومنین حاضر ہیں فرشتوں کے ساتھ ساتھ ان کو ارادہ کرتے ہوئے سلام کریں تو آپ نے جب السلام علیکم کہہ رہے ہیں تو تم سب پر سلامتی اور اللہ کے رحمت اور برکت یعنی کہ وہ مومنین جو اس مسجد کے اندر نماز میں شامل ہیں جماعت میں شامل ہیں اور وہ فرشتے کا ہیں جو ہمارے نماز کو دیکھ رہے ہیں اس کے ثواب دیکھ رہے ہیں ہاں جی سواب لے رہے ہیں ان سب کو بھی ہماری طرف سے سلام اور ان میں طرف سے سلام ہو اللہ کے رحمت اور اللہ کی برکت ہو یہ مانا لیتے ہیں دل میں یہ آرادہ کرتے ہیں اور علیہ و علیہ واد اللہ پڑھتے ہیں وسلام و سلامتی ہے ہاں جی سلامتی ہو ہم پر علین ہم پر اب ہم سے مراد کو وہی لوگ جو ہے خود و خود کو ارادہ کرے اب لیکن علینہ کے جمع کیسے ہیں السلامتی ہو ہم پر والا اباد عباد ابد کی جمع ہیں یعنی اللہ کے عبادوں بندوں پر کنج بند السالحین جو نیک وکار ہیں صالح جو ہے اللہ کا مال خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سچی بندگی کرنے والے بندوں کو صالح بند کرتے یعنی yani اس کے تمام نیک اعمال اس کے تمام اعمال اس کے عقائد اس کے اعمال سب نیک ہیں اس کے اعمال بھی عقائد نیک ہیں اس کے عقائد بھی صحیح ہیں شرط کے مطابق ہیں اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق ہیں ہاں اور ہم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہیں عقائد بھی اور اس کے عمل بھی جب ایک بندے کا عقائد اور عمل دونوں اللہ اور رس کے رسلوں کی تعلیمات کے مطابق ہے ہاں تو پھر اس بندے کو صالح سال کہیں گے اور خلوصدی سے اللہ کی عبادت بندگی کرنے والے لوگ تھے تو قرآن باغ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء صدقین شہدا کے بعد صالحین کا درجہ عطا فرمایا اور حتیٰ صالحین انبیاء علیہ السلام نے خود کو صالحین کے ساتھ شامل کرنے کا اللہ سے دعا کیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن باغ میں انبیاء علیہ السلام کے بارے فرمایا یہ نو ابراہیم اور بہت امبیا میں یہ صالحین میں سے ہے اور ہم اولاد کی دعا کرتے ہیں تو اللہ دعای اللہ میں صالح اولاد عطا فرمائے۔ اس سے معلومات صالحین کا مقام بہت بڑا مقام ہے اللہ کے تمام نیک اور صالح بند اللہ کے اطاعت غطا فرما مردہ تو ان سب کو آسلام کرتے ہیں تو حضرت گرامی یہ جو دوسرا پیراگراف ہے اللہ ہم پر جب آپ جمع کے سر مسجد میں اور بھی مومنین بیٹھا ہیں آپ اپنے لئے اور ان سب کے لیے اور آپ کے ساتھ جو فرچگان ہیں ان سب کے لیے بھی سلام عرض کریں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے تمام سال بندوں کو سلام کریں ان کے ہمیں دعا کریں ان ہم سلامتی اور عافیہت کی دعا کریں اور یہ جو اور اس سلام میں الحم پر اور تمام سال بندوں پر اب اس سلام کو پڑھتے ہیں آپ نے دل میں ارادہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصف سلسلہ انبیاء تمام اولیائی امت امبیا اسلام کی امتیں اور اسمت محمد جی کی تمام اولیا اور تمام مومنین تمام اللہ کے صالح بندے اس میں کسی کو آپ نے خارج نہیں کیا آپ نے اسلام کے جملے کے ذریعے سے تمام اللہ کے صالح بندوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر طاقمت تک آنے والی تمام انبیاء ان کی امتوں میں جو صالح بندے ہیں ان سب سے اپنا رشتہ جوڑیں سلام کی مبارک کلمات کے ذریعے سے تو اور یہ ثابت کریں کہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی امتیں اور انبیاء علیہ السلام سمیت امت محمد یہ سب ایک ہی دین کے پیروکار ہیں اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ کے تاج بندے ہیں ان سب سے آپ اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں اور انہیں سب کو سلام کر رہے ہیں ہم پر واللہ کے تمام سالبندے اعباد جم اگر شہ جب اضافت ہوتی ہے تو عموم کا فائدہ دیتے ہیں یعنی تمام اللہ تعالیٰ کے سالے بندے اس تمام میں آدم سے لے کر تمام انبیاء شہداء صالحین سدقین تمام مومنین مومنات اور تمام اللہ کے فرما بندار بندے اس دا کے اندر آتے ہیں اور ان سب کو ہم اس نماز کے اندر ان سب سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں یقینا جب آپ ان سب کو سلام کریں گے تو ان کی طرف سے بھی آپ کو جواب آتی ہیں اگرچہ ہم سن نہ سکیں تو اس لحاظ سے سلام کے کلمات نماز کے اندر بہت ہی عظیم کلمات ہے زین کلامی اس نماز سلام کی کلمات پڑھتے ہم یہ ارادہ بھی ضرور کریں دائیں طرف ہیرتے ہوئے فرشتوں کو اور مسجد میں موجود تمام ممین کو اور تمام وہ فصے جو ہمارے نماز کو دیکھ رہے ہیں ثواب لے رہے ہیں ان سب کو سلام اور بائیں تر و ہوئے تمام امبیا علیہ السلام شدا ص ع سکین آدم سے لے کر آخری فرد مومن صالح ان سب کو ہم سلام کریں انبیاء شدا صلیح تمام مومنین مومنات مسلم مسلم سب کو سلام کریں بھائی گاؤں سب کو سلام کریں سب کے ہمیں دعا سلامتی کریں تو یہ بہت ہی خوبصورت اور جامع دعا ہے انہیں کلمات کے ساتھ تشدد کی دعا اختتام کو پہنچتے ہیں